سورت صاد مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمٰن رحیم صاد و القرآنِ ذکر بلدینہ کفروفی عزت ام و شقاق صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں شقاق اور عزت کا ذکر ہے ایگو عزت کہا جاتا ہے ایگو کو انا اور شقاق زد اسٹبن ہو جانا طے کر چکے ہیں کہ بات ماننی ہی نہیں جس میں یہ دو برائیاں موجود ہوں ایگو پرابلم ہو اور اسٹبنس ہو تو وہ اتنا ہی کفر سے قریب ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد جو تبدیلی انسان کے اندر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ زد اور انا ختم ہو جائے قرآن انسان کی نفسیات کو اس طرح نکھارتا ہے کہ وہ بےغرض اور اوپن مائنڈڈ ہو جاتا ہے یہی دراصل میچیورٹی کا سمبل ہے یہ ایک سائن ہے کہ انسان کے اندر وقار ہے اور ذہنی پختگی ہے اور عزت اور شقاق تو بڑے آدمی کے اندر ہونی نہیں چاہیے ایڈلٹس میں نہیں ہونی چاہیے یہ تو چھوٹے بچوں کی صفات ہیں ام مچور ہوتے ہیں ضدی ہوتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں اور اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے سے ضد نکال دیں اور انا نکال دیں تو بالکل قرآن بھی اسی طرح ہماری ٹریننگ ہماری تربیت کرتا ہے شروع میں انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے ایگو پرابلم ہوتا ہے ہمیں اپنے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے اپنے معاشرے میں جو مقام ہمیں حاصل ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے قرآن آہستہ آہستہ انا کو دباتا ہے دباتا ہے دباتا ہے اور ہدایت کے راستے میں پہلا قدم انا پر پڑتا ہے انا سب سے بڑی رکاوٹیں یاد رکھیں ایگو ایشو ایگو پرابلم یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہدایت کے راستے میں جس نے اپنی انا کو جھکا دیا اپنے رب کے آگے بس اب آگے کی سب منزلیں آسان ہیں بیرونی رکاوٹ انسان کو نہیں روکتی اندرونی رکاوٹ روک دیتی ہے کم آہلک نہ من قبل پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے سخت جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا تو بڑی عجیب بات ہے الْمَلَو <يُرَوَاد> اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات انزل الہ ذکر میں بئین نہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو اگر اپنا کوئی امبیسڈر بنانا تھا اپنا کوئی پیغامبر بنانا تھا تو ہم سرداروں میں سے کوئی چنتا کیا یہ مکے کا یہ یتیم ہی رہ گیا تھا یہ ان کا انداز تھا وہ سمجھ نہ پائے کہ دنیاوی دولت اور ایمان کی دولت میں کتنا فرق ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جب چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیب نہیں دیکھتا حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ینظر الى صورکم واموالکم ولا ینظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے پھر سیلیکٹ کر لیتا ہے تو بات کیا ہے کیوں اعتراض کر رہے ہیں بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا اصل بات یہ ہے یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اچھا تو یہ عالم ازباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں یہ تو گروہوں میں چھوٹا سا جتھا ہے تو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوملوت اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں جت تھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور سچ ہوئی میری سزا یعنی اللہ کی سزا ان پر آ گئی یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کو دوسرا دھماکہ نہ ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے اسبر علا ما یقولون وذکر عبدنا داود ذالعید انہو اواب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داود علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بہت قوتوں کے مالک تھے داود علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے انہوں نے جالوت کو یاد ہے قتل کر دیا تھا قتل و جالوتا ہم نے قرآن میں پڑھا جسمانی طاقت بھی تھی عام طور پہ جن لوگوں میں جسمانی طاقت ہوتی ہے جو بہت بہادر ہوتے ہیں واریرز ہوتے ہیں عام طور پہ اخلاقی طور پہ وہ کمزور ہوتے ہیں لیکن داؤد علیہ السلام میں روحانی طاقت بھی بہت تھی اخلاقی طور پر بھی بہت اعلی تھے ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی سلطنت سے نوازا تھا تو بہت سارا خیر بہت ساری خوبیاں ان میں جمع ہو گئی تھیں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے تھے اواب تھے اتنی مصروفیات کے باوجود کہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں جہاد پی سبھی اللہ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی صحیح میں یعنی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے ان کو سومیہ داؤدی کہا جاتا ہے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہ رکھنا اور روزانہ ایک تہائی رات نماز میں گزارتے تھے تو اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والے اللہ کی طرف میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا ایک دن وہ عبادت کرتے تھے ایک دن حکومت کا کام کرتے تھے اور ایک دن اپنے والوں کو ٹائم دیا کرتے تھے ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ ان کے ساتھ تصویر کرتے تھے آتے اور سب کے سب اس کی تصویر کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے اس مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر ذاتی کی ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے یہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ عبادت میں مصروف تھے اب انسان ہے وہ عبادت کر رہا ہے پورا کنسنٹریشن اس کا اپنی عبادت پر ہے اچانک ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے اچانک کوئی آ جائے تو بالکل یہی معاملہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا عبادت کے دن اچانک دو لوگ ان کی خلوت کے اندر اور ان کی پرائیویسی میں خلال انداز ہوئے اور وہاں آ کر ایک مقدمہ پیش کیا انا خطوب یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے تباہ لیا داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا اور واقعہ یہ ہے کہ ملجل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر ذاتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل سوالے کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا اور یقینا ہمارے واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر اشاروں کے نایوں میں یہ حکمت کا اظہار ہے جو کہ یہاں کیا گیا اوپر فرمایا تھا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت دی حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے واقعے سے اپنے لیے کوئی سبق سیکھ لے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کوئی سامنے آتا ہے ہم سے آ کر بات کرتا ہے اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے کہ دیکھیے فلاں فلاں شخص میرے ساتھ نیوز آتی کر رہا ہے اس کا واقعہ سن کر انسان کو خود خیال آتا ہے کہ اچھا میں نے بھی تو یہی کام کیا تھا تو دوسرے کے واقعات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر لینا دوسرے کی غلطیوں سے خود سبق سیکھ لینا یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے اتنے بڑے بادشاہ تھے اور بار بار ان کے لیے صفت آ رہی ہے اواب ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ جو جتنے اعلیٰ عہدے پر ہو اتنا زیادہ اس کو اواب ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ ان کے لیے بنا کے رکھا اواب کے ساتھ یا رجوع کرنے کے ساتھ یا جھکنے اور آجزی کے ساتھ تصور آتا ہے کہ جو مجبور اور غریب ہوتے ہیں ان کو تو جھکنے کی عادت ہوتی ہے آجزی کا اور غلطی کا اعتراف بادشاہوں کی عادت تو نہیں ہوتی لیکن داود علیہ السلام سے قصور ہوا اور انہوں نے فوراً اعتراف کیا اچھا جو قصور کیا تھا ہم جیسا قصور نہ سمجھیں کہ جیسا مجھ سے یا آپ سے قصور ہو جاتا ہے امبیا چونکہ بہت بلند درجے پر ہوتے ہیں لہٰذا ان سے صرف نیکی نہیں مطلوب ہوتی ایک نارمل نیکی مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ ترین درجے کی ان سے نیکی مطلوب ہوتی ہے ان سے صرف یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ وہ گناہ نہ کریں بلکہ یہ بھی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ گناہ کی طرف رجحان بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے گناہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے اگر دل میں گناہ کا خیال بھی آ جائے تو یہ خطا شمار ہوتی ہے اب نیکیاں اور نیکیاں دیکھیں ایک تحجد ہے جب میں اور آپ ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں اٹھے دو نفل پڑے اور ہم سو گئے یہ ہماری نیکی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کے تحجد پڑھتے تو ان کی نیکی نہ شمار ہوتی وہ نہ حسنات البرار سیات نیک لوگوں کی نیکیاں مقرر لوگوں کے تو گناہ شمار ہوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ اور ہی معیار تھا کچھ اور اسٹینڈرڈ تھا بہت ہائی لیول کی نیکیاں کرنی تھیں تو اس قصور کو بھی سمجھ لیں کہ معمولی سی کوئی بات تھی میرا اور آپ جیسا قسور نہیں یا داود ان نہ جالنا کا خلیف تنفل اردی فہ کم بین حقی وا ہم نے اس سے کہا اے داود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے علیہ السلام لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو فضول پیدا نہیں کیا یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے کلمف صدی کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے کامن سینس کا سوال ہے فساد کہا جاتا ہے کسی چیز کے اوریجنل مزاج میں تبدیلی پیدا کر دینا نارمل نیچرل پوزیشن کو بگاڑ دینا فطرت میں بگاڑ لیا آنا یہ دراصل فساد ہوتا ہے ہم نجعل المطقین اقل کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں و العبد نل داودا اور داود علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا بہترین بندہ کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہم کہتے ہیں نا کہ لائک فادر لائک سن وہی چیز ہے باپ بھی اواب بیٹا بھی اواب نور نور اگر آبا و اجداد داؤد علیہ السلام جیسے ہوں تو اولاد کیوں نہ ان کی پیروی کرے ضرور کرے سلمان علیہ السلام بھی اواب تھے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے تھے رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کوئی غلطی ہو جاتی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کوئی مشورہ لینا ہو تو اللہ کی رہنمائی جیسے کہ ہم بھی استخارہ کرتے ہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ سے دعا اواب خوشی آئے تو اواب کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں الحمدللہ کوئی مشکل آئے تو صبر اواب ہوتے ہیں ان للہ و انہ راجعون کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ عزت اور شقاق تو فرعون اور نمرود کی صفت تھی اور انابت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی بادشاہ دونوں ہی تھے تو بادشاہ ہونا یا دولت مند ہونا اس میں کوئی برائی نہیں دولت کے ساتھ اگر عزت اور شقاق کا پرابلم ہے تو دولت لیتھل ہے اب وہ زہر بن گئی ہے اور دولت ہے ساتھ میں عنابت ہے اواب ہیں رجوع کرنے والے عبادت گزار ہیں تو دولت کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ نیک بندوں کے پاس جب دنیا کے وسائل ہوں یہ تو بہت پسندیدہ اور مطلوب چیز ہے کہ جو متقی ہوں ان کے پاس دنیا کی باگ دوڑ ہو ان کے پاس علم کی لیڈرشپ ہو اور انہی کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہو تاکہ سارے دنیا کی ریسورسز کو وہ دنیا والوں کی بلائی کے لیے لگائیں جب یہ دنیا کے ریسورسز فاجروں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے اندر فساد مچ جاتا ہے کرپشن ہو جاتا ہے بال اشی خواف الجیاد قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے کتنی پیاری بات ہے نا کہ مال ہو لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ مال ہو کہ ٹھیک ہے میرے پاس یہ موجود ہیں وسائل ہیں اب اللہ کے دین کے لیے اتنا اچھا اچھا کام ہو سکتا ہے تو یہ چیز بہت پسندیدہ ہے آپ کے پاس گھر ہے آپ کے پاس نوکر ہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ نوکروں کا ہونا اس نے آپ کو اتنا وقت دے دیا اتنی فرصت ہم کو مل گئی کہ ہم یہاں آ کر اللہ کی بات کر سکتے ہیں تو وسائل ہوں اور ان کو مزید دین کی ترقی کے لیے لگایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے اور جب انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اچھی گاڑی یا اچھا گھر یا اچھا لباس تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے اچھا بھی لگتا ہے تو ان چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں اللہ نے نہیں کہا کہ تم بالکل بوکے پیاسے رہو یہ نہیں اللہ چاہتا کہ مسلمان سے جوتیاں پٹکھاتے پھریں سوکھے منہ رہیں سوکھی روٹیاں کھائیں یہ ہم نے سوچ لیا ہے کمیونزم کا تصور ہم نے شامل کر لیا ہے اسلام کے ساتھ اسلام کا مزاج بالکل کمیونسٹک نہیں ہے اسی لیے یہاں پر دو بادشاہوں کا ذکر ہے مومن تھے اگر بادشاہت قابل نفرت ہوتی یا دولت قابل نفرت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ذکر نہ فرماتا ایک اور بات جو خود بخود ہمارے معاشرے میں فرض کر لی گئی ہے وہ یہ کہ دولت والوں کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی کیوں نہیں مل سکتی ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے یہ تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے الغناء گن نفس اصل تو گنا دل کا ہوتا ہے اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے اللہ گھروں کو نہیں دیکھتا کہ جگی میں رہتے ہو یا محل میں رہتے ہو فینسی کپڑے پہنتے ہو معمولی پہنتے ہو کوئی معیار نہیں ہے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نہ اس کو ڈسکس کیا کریں, نہ اسے امپریس ہوا کریں اصل چیز کیا ہے کہ دولت کس مقصد کے لیے حاصل کی جا رہی ہے اس سے مطلوب کیا ہے فقوال انی احب تو حبل خیری اندرکری ربی حتوارت بالحجاب تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا انہیں واپس میرے پاس لاؤ۔ پھر لگے ان کی پنڈلوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے اور دیکھو سلمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بات کسی کی سزاوار نہ ہو بے شک تو ہی اصل داتا ہے تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا اور شیاتین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے میمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندی سلاسل تھے ہم نے اسے کہا یہ ہماری بخشش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے جس چاہے روک لے کوئی حساب نہیں یقیناً اس کے لیے تو ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے وقر ابدنا ایوب اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دولت اور گھر والے اور اہل اوریال اور جانور مویشی سب کچھ بہت دیا تھا کثرت سے تو یہ بہت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے شیطان نے کہا کہ اتنا کچھ ان کے پاس ہے تو اللہ اللہ ہی کریں گے نا جیسے آج نہیں کہ دیتے کہ ہاں پیسہ ان کے پاس ہے تب اور کیا کریں گے تو اللہ اللہ ہی کریں گے نا آپ درسوں میں جا کر ہی بیٹھیں گے نا کام ہی کوئی نہیں تو یہ چیز بالکل ائب علیہ السلام کے لیے بھی کہی گئی کہ ان کو کیا کام ہی کوئی نہیں کوئی فکر ہی نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ائوب علیہ السلام سے وہ تمام نعمتیں واپس لے لی ان کا سارا مال برباد ہو گیا ان کی اولاد ہلاک ہو گئی جانور مویشی سب مر گئے سب ختم ہو گئے روایات میں سب کچھ واپس لے لیا اب میرا دل بالکل تیری یاد کے لیے فارغ ہو گیا تو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں یہ دولت کی وجہ سے نہیں اللہ کی عبادت کر رہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ کر رہے ہیں قلب سلیم کی وجہ سے یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی کسی حال میں اللہ کو نہیں چھوڑنا پھولوں کی سیج پر لٹائے تو بھی الحمدللہ اور کاٹوں کی سیج پر لٹا ہے تو بھی الحمدللہ تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا مراد کیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا تمہاری عبادت کا کیا فائدہ دیکھو اللہ کتنا ناراض ہے تم سے کتنا اللہ نے کو بیماری میں مبتلا کیا ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے نا جب کوئی بیماری آتی کہ اللہ بہت ناراض ہو گیا ہم سے نہیں دنیا دارل جزا نہیں ہے۔ اللہ کے ناراضگی کا اظہار یہاں نہیں ہوتا۔ ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر نیچرل کلائمیٹی عذاب نہیں ہوتی اللہ کا۔ آسمائش بھی بن کر آتی ہے۔ کہا گیا اور قصبرج لکھا هذا مقتسل بارد و شراب ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار اپنی قسم نہ توڑ ہم نے اس کو صابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اساق اور یعقوب علیہ کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے ان نا اخلس نا دار ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی نبوت کا یہ بنیادی فنکشن ہوتا ہے لوگوں کو آخرت کے گھر کی یاد دلا دینا بتا دینا لوگوں کو کہ اصل ذلت اور اصل عزت تو آخرت کی ہے اور دنیا میں کتنی بھی کسی کو عزت مل جائے اور اگر وہ آخرت میں آندے مو گھسیٹ کر فرعون کی طرح تو میں ڈالا گیا تو کیا کام آیا یہاں عزت والا ہونا ان نہ مستف نل اخیار یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے اور اسماعیل اور الیسا اور کا ذکر کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے یہ ایک ذکر ہے اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے اہتمام سے ان کے لیے کھلے ہوں گے دروازے کھلے ہوں گے جنت کے دروازے اتنا بھی انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ دروازہ کھلے تو وہ داخل ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ آدمی اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے یعنی سات لاکھ اکٹھے داخل ہوں گے تو امیجن کریں کہ جنت کے دروازے کتنے چوڑے ہیں کتنے بڑے ہیں اس کا مطلب ہے کثرت سے لوگ جائیں گے نا انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں ان جنتیوں کے چہرے چودویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو سوائے اس آدمی کی جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینا رکھتا ہو کہا جاتا ہے ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں کلب سلیم کی دعا کیجئے تاکہ جنت کے دروازوں سے ہم داخل ہو سکیں فيها فيها ان میں وہ تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اطرواب اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی قاصرات و ترف کا پھر ذکر آ گیا نگاہیں نیچی رکھنے والی بے باک نگاہوں والی نہیں کم ہدر لکس دینے والی نہیں بلکہ نظر نیچی رکھنے والی تو الحساب، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رسک ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ ہے متقیوں کا انجام و انتوین اللہ شرما آب اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانا ہے جہن فب اسلم جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے بس وہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا مزہ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گزا چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے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 بے شک یہ سچی بات ہے اہل دوزک یہی کچھ جھگڑے کرنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر غالب آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے زبردست اور درگزر کرنے والا ان سے کہو ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو ان سے کہو مجھے اس وقت کی خبر نہ تھی جب ملائے عالم میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فاذا فا سويته ونفخت فيه من روحي فجب میں اس کو پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی رو میں سے پھونک دو لہو ساجدین تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمن کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منا کا خلق تب ید اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے خلق تے میری اور آپ کی بات ہے ایسے ماسٹر پیس ہیں ہم اپنے رب کے امکنت من برتا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر میں جزا تک میری لانت ہے وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے اس نے کہا فب عزتی کا لاغوی نہ تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو بہکا کر رہوں گا اب یہ دیکھیں یہ ہے بگڑاوا عالم متکبر عالم خیتان کے بارے میں آتے بڑا عالم تھا فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا یہ فرشتوں کا استاد تھا تو عابد بھی تھا عالم بھی تھا عارف بھی تھا زاہد تھا سب کچھ تھا لیکن عاشق نہیں تھا اللہ سے عشق نہیں تھا اس کو قلب سلیم نہیں تھا اس کا تو علم بھی اس دل کے اندر جا کر بگاڑ ہی کا سبب بنا تو بگڑا ہوا عالم متکبر عالم اس سے بڑھ کر انسانوں کا دشمن اور کوئی ہو نہیں سکتا اب یہاں دیکھیے یہ اللہ کو بھی مان رہا ہے فب عزتی کا اللہ کی قسم کھا رہا ہے آخرت کو بھی مان رہا ہے تو کیا خرابی ہے اس کے اندر کیوں ریجیکٹ کر دیا گیا اتات نہیں کرنا چاہتا شریعت سے دشمنی ہے تو جو کہے ہاں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو رسول کو سب کو مانتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے منمانی اپنی کرتے ہیں تو یہ تو پھر انسانوں والا کام نہیں ہے پب عزتی کالا اغوی انہوں مجمعین اللہ عبادہ کا من تیری عزت کی قسم ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے فرمایا تو یہ حق ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہانم کو کت سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے کل کہہ دیجیے ماں اسلو کم المن اجر میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا وہ ماں انا من المتفین اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں انہوا اللہ ذکر یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے بار دہین اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا